تم فرماؤ میں اپنجان کے بھلے برے کا خود مختار نہؤ مگر جو اللہ چاہے اور اگر میں غیب جان لیا کرتا تو یوں ہوتا کہ میں نے بہت بھلائی جمع کرنی اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچ میں تو یہی ڈر اور خوشی سننے والا ہوں انہیں جو آمان رکھتے ہیں